الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلاء والدين وما بعد وعن عقبة بن عامر الذي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کل عمر ان فیغ ال سودا پاتی حتہ سعلا بین اناس اواہبن حبان الحاکم اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو یہ نفلی صدقات کی سلسلے میں خدیفے ہم پڑھ رہے ہیں نقلی سطحات سے متعلق ایک بڑی عظیم حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی پچھلے درسے میں گزر چکی ہے اور تفصیلی حدیث ہے لمبی حدیث ہے لیکن اس کا وہ حصہ میں آج بھی دوہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں فائدہ عما کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات طرح کے لوگ سات قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات خوش نصیبوں میں سے وہ ایک شخص بھی ہے ورج الم تصدہ بختا حت لات عالم او ہو لا عالم شمال ہو ماتم فکو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں اس کو بھی جگہ دے گا اس آدمی کو بھی جگہ دے گا جس نے اتنا چھپا کر کے صدقہ کیا اتنا چھپا کر کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائن ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے تو اس طرح سے صدقہ خیرات غریبوں کی مدد مسکینوں کی مدد ہمیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کتنے سارے واقعات ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں کہ فلاں صاحب تھے جب ان کی وفات ہوئی تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کون کیا کرتا تھا طالبان حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر موجود غریبوں اور مسکینوں کی مدد کون کیا کرتا تھا اور آج بھی ہمیں ایسے گھروں پر خاموشی سے اور خیرات کرنا چاہیے ایسے غریبوں اور مسکینوں پر خیرات کرنا چاہیے جو شرم حیا کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے اپنی عزت اور اپنی ناموس کی خاطر جو ہے فاقے فاقا کر لیتے ہیں کسی طرح سے گزارا کر لیتے ہیں کسی کو کان کان خبر نہیں ہوتی ہے ایسے گھروں اور ایسے لوگوں کو کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنے چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد خاموشی سے کرتے رہنا چاہیے کسی کو بھی بتانا ہو تاکہ ہم اس فضیلت میں شریک ہو سکے اور اس سے سعادت میں ہم یہ سعادت مندی ہمیں بھی حاصل ہو ابھی جو حدیثات پڑھی گئی حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بڑی عظیم حدیث ہے یہ بھی اور صحیح حدیث ہے ابن حبان اور خاکم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے حضرت اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر آدمی اپنے صدقہ کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا سبحان اللہ ایک وہ حدیث جو خصوصی حدیث ہے کہ ایسا آدمی جس نے بالکل خاموشی سے صدقہ کیا کسی کو خبر نہ ہو گی. اور عام صدقہ و خیرات کرنے والے بھی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے اس کی بہت ساری توجہ اہل علم نے کی ہے لیکن جو حدیث کے اندر موجود ہے اسی معنی، اسی معنی کو لیا جائے یعنی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جیسے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شی اللہ کے سائے میں ہوگا اسی طرح سے پہلے علم نے بیان کیا کہ اس کا صدقہ ایک بادل کی شکل میں ایک چھتری کی شکل میں اس پر سایا کیا کیے ہوئے رہے گا کب تک غور کیجئے کتنا صدقہ خیرات کا فائدہ ہے کہ جب تک قیامت میں سارے لوگوں کا فیصلہ نہیں کیے کر دیا جائے گا تب تک وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی یہ پیسہ پیسہ اللہ تعالی نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی جنت خریدیں اور جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے اس لیے دیا گیا ہے پیسہ تو کتنی عظیم حدیث ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور ہمیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے سب کا بہت عظیم یعنی کیا کہتے عبادت ہے عبادتوں میں سب سے یعنی اہم عبادتوں میں سے ہے کہ سب کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بہت ساری حبیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غالباً یہاں نہیں ہے اسد کا غضب الرب کہ صدقہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقے کے ذریعے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے جہنم سے بچ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشہور حدیث ہے تکنا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو تمہارے پاس بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تمہارے پاس ہے اگر اسے تم خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو تو بچا لو تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں ہو تو صدقہ کرنے سے بندہ جہنم سے نجات پاتا ہے نجات پانے کا ذریعہ ہے صدقہ نبی سعید الخر اللہ تعالیٰ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما مسلم کسا مسلم تون کسا اللہ من الجنہ <تصفح> یہ حدیث ضعیف ہے کسی مسلمان کو کپڑا پہنانے کے سلسلے میں اور کسی مسلمان کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں اور کسی مسلمان کو جو ہے پانی پلانے کے سلسلے میں یہ حدیش یہاں پر صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے بلکہ ضعیف جدا ہے لیکن کپڑا پہنانے کی حدیث دوسری حدیث موجود ہے مل سترا مسلم سترہ ماحول ملکی اور یہ ستر میں عیب پوشی بھی ہے داخل ہے کسی کے آئب کسی کو معلوم ہو اس کو چھپا لے جائے اور اس کی تن پوشی بھی ہے اس کے اس کی بدن پوشی بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنا دے تو بہت بڑا طواب کا کام ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہوں ایک حدیث ہے کہ اطعم الطعام وصل الارحام الرحام وسلو والناس و کہ کھانا کھلاؤ اور رحمی کرو اور راتوں میں عبادت کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوں تدخل کر جنت سلام جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ اسی طرح سے ہاں اہل, اہل اللہ کے اللہ والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہی تو امور پایا میں آلہ کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی مسکلوں کو کھانا کھلا دیتے ایسے لوگ ہیں وہی فرون عالان اہل مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گھر انہیں سخت ضرورت کیوں نہ ہو تو ہمیں اس سلسلے میں جو ہے غور کرنا چاہیے اور خیر کا کام کرتے رہنا چاہیے وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير صدقة ما كان على ظهر غنى ومن يستعف يحفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه واللفظ للمخاربات عزيزة حکیم ابن خزام رحمت اللہ ارضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے یدمالے ہاتھ الریا مان اوپر والا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیا مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی جو دینے والے ہیں وہ لینے والوں سے بہتر ہے تو ہمیں کیا بننا چاہیے دینے والا بننا چاہیے اس کی زیادہ فضیلت ہے مجبوری کی صورت پر آدمی لے سکتا ہے وہ ایک مجبوری کی صورت ہے ضرورت کے تحت اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہے تو تمہارے اس خرچ کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے وقد بمن تاول اپنے اس خرچ کی ابتدا دینے کی ابتدا کس سے کرو جن کی تم کفالت کر رہے ہو جو تمہاری ماتحتی میں ہیں تمہاری بیوی تمہارے بال بچے تمہارے ماں باپ تمہارے بھائی بہن ان سے ابتدا کرنی چاہیے اپنے صدقات و خیرات کی ان سے ابتدا کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطۂ قصول بتایا ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے باہر خوب خرچ کرتا پھرے اور گھر والے پریشان نہ رہے وہ اگر صبر کرتے ہیں بچے بیوی سب سب لوگوں کے اندر یہ صفت ہے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ اور اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اپنے گھر والوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ سب سے افضل سب کیا ہے جو مالداری کی حالت میں کیا جائے یا سب کرنے کے بعد بھی آدمی کے پاس, پاس اتنا رہ جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو یہ سب سے افضل سبب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا جو پاک پاکڈامنی اختیار کرے گا خود داری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا اس کا کیا مطلب ہے ضرورت ہے ضرورت ہے بہت سخت ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اپنی غیرت کا خیال رکھ کر کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہلاتا ہے بس اللہ سے دعا کرتا ہے یعنی غیرت کی وجہ سے شرم حیا کی وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے اگر کوئی شخص سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا اس کی عزت کی حفاظت کرے گا اس کی خودداری کی, کی حفاظت کرے گا عمر یہ سگنی یغن ہلّا اور جو شخص اللہ سے غنا طلب کرے گا مالداری طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنا کر غنی کر دے گا اس کو بے نیاز کر دے گا تو یہ سب ساری حدیثیں ہمارے اس اسلام کی اس دین کی خوبیوں میں سے ہے ایک ایک چیز اس میں دیکھ لیجئے ایک حدیث کا ایک ایک مفہوم دیکھ لیجئے کسی اور آج کے بناوٹی مذہب میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو بڑی چار اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائی ایک تو یہ کہ الد اللہ من الدی سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور ایک دوسری حدیث المؤمن حدیثی خیر من المؤمن طاقتور مومن ہاں کمزور مومن سے بہتر ہے اس میں مال کی طاقت بھی شامل ہے مال کی طاقت بھی شامل ہے اور عموماً مالدار جو ہوتا وہ طاقتور بھی ہوتا ہے طاقت بھی اس کے اس میں ہوتی ہے تو یہ بھی ہے اسی طرح سے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشاط فرمائی وہ یہ کہ آدمی خرچ کی ابتدا اپنی اپنی فیملی سے کرے گا اپنے گھر والوں سے کرے گا پہلے ان کی ضرورت پوری کرے گا پھر بعد میں دوسرے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھے گا تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ کس کو بتایا جو ہاں مالداری کی حالت میں کیا جائے یعنی مالداری کو باقی رکھ کر کے کیا جائے یا اس سے ظاہری مالداری مراد ہے یا اس سے یہ کہ آدمی کا دل غنی ہو دل کے گنا کے ساتھ آدمی جو ہے خرچ کرے یعنی یہ کہ خرچ کرنے کے بعد اس کا دل جو ہے افسوس نہ کرے اس کا دل افسوس نہ کرے کہ ہم نے تو بہت خرچ کر دیا یہ کر دیا بلکہ اس کے دل کے اندر غنا رہے اور اس کے دل کے اندر مالداری رہے ہاں کیونکہ اصل مالداری کس کی ہے دل کی مالداری ہے بہت سارے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن کتنے جو ہے کم پیسے والے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ ہے کہ مہمان کو کیا سے کیا نہ کھلا دیا جائے اور کتنے مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں اگر کوئی مہمان پہنچ جاتا ہے تو دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے کہ کھلانا پڑے تو اس لیے جو ہے آدمی کو ہاں آدمی کا دل بڑا ہونا چاہیے اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اور بلکہ بیان فرمائی اور اس میں گویا کہ ایک نصیحت کو کہ آدمی کو آدمی کے کو اگر ضرورت ہو آدمی کی محتاجگی ہو تو حد الامکان کیا کرے کہ وہ صبر کرے اور برداشت کرے ہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جو شخص ایسا کرے گا اللہ سے دعا کرے گا اور ہاتھ دعا کرے گا اللہ کسی کے ساتھ ہاتھ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو بچا لے گا کہیں سے انتظام کر دے گا اور اسی طرح سے جو مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے مالداری طلب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مالدار مالدار کر دے گا حضرت حکیم ابنظام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پڑھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طرح کی حدیث, حدیث سنی تو کسی کے سامنے زندگی بھر ہاتھ نہیں پھیلایا یہاں تک کہ حضرت حدرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت میں ان کو بہت سارے حدی اور تحفے بھی دیے لیکن اس کو قبول نہیں کیا گا. یہ مطلب ہے، اتنی انہوں نے جو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت بھی کی تھی کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ کسی سے سوال نہ کرو تو تم ایسا کرو تو انہوں نے جو ہے ہاں پھر کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا گانا رضی اللہ تعالی عنہ قال يا رسول اللہ افضل قال جہد المقل وبدع بمن تعول یہ بھی حدیث صحیح ہے ورت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جو کوئی آدمی انتہائی مشقت اور محنت کرنے کے بعد صدقہ کرتا ہے جو کماتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے یہ سب سے افضل صدقہ ہے دیکھیے یعنی محنت مشقت سے کمایا اپنی ضرورت کے لیے لیکن اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آہ. کچھ اس میں سے صدقہ بھی کرتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس بھرا پڑا ہے مالدار ہے وہ سب کا کرتا ہے آہ. تو اس کے مقابلے میں آہ. محنت کی کمائی کا صدقہ یہ زیادہ افضل ہے وب ابھی من تعول اس میں بھی وہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقے کی ابتدا کس سے کرو جن کی تم کفالت کر رہے ہو یا جن کی کفالت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے تمہارے بال بچے ہیں ان سے ابتدا کرو اے مسنت احمد اور ابوداؤد اور صحیح الخزیمہ اور ابن حبان کی روایت ہے وعنه اي عن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي اخر على کالا قال بھی کالاخر قال انت اب سرو بھی مباہ و بداود النسائی و صاحب احبان اسلام حاصل حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو خرچ کرو نصیحت فرمائی ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک دینار ہے تو تم اسے اپنے اوپر خرچ کرو اپنی ضرورت پوری کرو کھانے پینے میں کپڑے میں اور دینار کس کو کہتے ہیں زمانے میں سونے کا سکہ جو ہوتا تھا اس کو دینار کہتے ہیں اور چاندی کے سکوں کو کیا کہتے ہیں گرہن جی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو انہوں نے کہا کہ پھر اور ہے میرے پاس ایک دینار اور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خادم پر خرچ کرو انہوں نے کہا اور بھی میرے پاس ایک دینار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جسے حقدار سمجھتے ہو تم اس پر خرچ کرو تمہیں زیادہ معلوم ہے تم اس بارے میں زیادہ باخبر ہو کہ تم کس پر خرچ کرو تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ترتیب بتائی کہ آدمی کے پاس ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات پر خرچ کرے پھر اپنے بال بچوں پر اپنی بیوی پر پھر اپنے خادم پر پھر اس کے بعد جو ہے دوسروں پر یہ ایک ترتیب ہے اور اس سے افضل درجہ کیا ہے اس سے افضل درجہ کیا ہے ایسار کا جذبہ ہے ایسار کا درجہ ہے اشار کا, کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو ہاں روک کر کے اپنی ضرورت کو برداشت کر کے خرچ کرتا ہے اللہ حکبر کتنے واقع صاحب یاد کیا ہاں؟ ہاں؟ کتنے واقعات آپ کو ملیں گے خود نہ تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے کتنے اچھے تھے محمد کے گھر آنے والے خلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خرچ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے اہل عیال سے فارغ ہونے کے بعد پھر آدمی دیکھے کہ کون زیادہ حقدار ہے اگر اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں بلکہ بال بچوں سے پہلے ان کا حق ہے اسی طرح سے بھائی وغیرہ بھائی بہن ساتھ میں رہ رہے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں اور اگر کیا کہتے ہیں بھائی بہن الگ بھی ہیں الگ بھی ہیں اگر وہ کمزور ہیں فقیر غریب ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں آپ کے اس صدقے اور آپ کے اس جو ہے پیسے اور مال کے زیادہ حقدار ہیں ان کا خیال کریں اسی طرح سے الاقرب فل قریبی رشتہ داروں سے شروع کرے شروعات کرے آدمی قریبی رشتہ داروں سے پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کو دیکھے پڑوسی کو دیکھے اپنے کہاں پڑوسی ہمارا ہمارے احسان کا حق, حق رکھتا ہے وہ بھوکا پیاسا تو نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھے وائنشت رضی اللہ تعالی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرماتے ہیں حضرت آشر رضی اللہ تعالی عہ جیسا روایت کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جب اپنے گھر کے کھانے سے خرچ کرتی ہے یعنی کھانے والی کوئی چیز گھر میں ہے چاہے کھانا ہو یا غلہ ہو اس طرح کی چیز جب خرچ کرتی ہے کوئی سائل آیا سائل کو دے دیا پڑوسی کو دیکھا ضرورت مند ہے اس کو دے دیا غریب محتاج میں اس نے خرچ کر دیا شرط کیا ہے غیر مخصد فساد پھیلانے والی نہ ہو یعنی گھر کو خراب کرنے والی نہ ہو کیا مطلب اس کا کہ بھائی بیجا تصرف کرنے والی نہ ہو غیر ضروری غیر کیا کہتے ہیں ضروری طور پر نہ خرچ کرنے والی ہو بلکہ ضرورت کے تحت گھر میں مثال کے طور پر اب کھانا ہے اگر بچے اس کے زیادہ کیا کہتے ہیں بچوں کو ضرورت ہے تو پھر وہ اپنے گھر کی ضرورت پہلے پوری کرے شوہر کا خیال رکھے اس کے بعد اگر وہ خرچ کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اس کو کھانا غریب کو دینے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا کمانے کا کیونکہ شوہر ہی کما کر کے گھر میں لایا ہے اور اگر اس گھر میں کوئی خازن ہے یعنی جو گھر کے چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے رکھنے والا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں اللہ تعالیٰ کیا ہاں ادرک اور ثواب کی فراوانی ہے کہ جو بھی شریک ہوگا سب کو سواب ملے گا جو بھی شریک ہوگا روزے دار نے کسی روزے دار کو ہاں کسی نے روزے دار کو افطاری کرا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار افطاری کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی نہیں کمی ہوگی سنتن حسنتن فلح اجروہ اجرمن من بھی ہے جس نے کوئی اچھی سنت کو شروع کیا اچھے عمل کو شروع کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فراوانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور سخاوت ہے لا کوئی کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا سب کو برابر برابر ثواب ملے گا عورت کو اس کے خرچ کرنے کا شوہر کو کمانے کا اور جو ہے اسٹور کیپر کو اور خ... کیا کہتے ہیں خزانے کے ذمہ دار کو جو ہے اس کی حفاظت کا سب کو ثواب ملے گا وان رضی اللہ تعالی انحال امراۃ مسعود ان قالت یا رسول اللہ إنك أمرت اليوم بصدقة وكان عندي حليين حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من, أحق من تصدقت به عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه من روح البخاري فورس سنية ديسة ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے صدقہ خیرات کے بارے میں ہمیں نصیحت فرمائی اور میرے پاس زیور ہیں کاندی ہولی یونلی میرے پاس زیور ہے میں چاہتی ہوں کہ آج زیور کو صدقہ کر دوں زیور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو جب میں نے صدقہ کرنے کا خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن مسعود جو ان کے شوہر ہیں شوہر تھے عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے صدقہ حقدار میں اور میرے بچے زیادہ ہیں کہ میں اور میرے بچے ہاں, میں اور میرے بچے تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار ہیں ہمارے اوپر صدقہ کر دو ہم کو دے دو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دوڑی دوڑی پوچھنے آئیں کہ میرے شوہر ہیں میرے بچے ہیں میں ان کو صدقہ دوں ان کے اوپر خرچ کروں صدہ مراد یہاں پر عام صدقہ بھی ہے زکات بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے سچ کہا ہے تمہارے صدقہ کے حقدار وہ زیادہ ہیں زوجو کی و والدو کے حق من تصدقت بھی علیہ کہ تمہارے شوہر اور تمہارے تمہاری اولاد تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار ہیں زیادہ حق رکھتے ہیں جن پر تم صدقہ کرو کیا پتا چلا اس سے کیا پتا چلا کہ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے فقیر ہے اگر بیوی اپنے مال کی زکات نکالتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس کا شوہر اور اس کے بچے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شوہر گھر میں ہے تو شوہر کیسے حقدار ہے ہم؟ دیکھیے شریعت نے پورا نظام بنایا ہے بیوی کی کفالت بیوی کا نام نقطہ کھانا پانی کپڑا گھر فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری ہے شوہر کے پاس اگر نہیں ہے آہ, اور بیوی کے پاس ہے تو بیوی اگر زکات ہی صحیح زکات یا صدقہ جو بھی ہو تو اسے کو دینا چاہیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس کا شوہر ہے سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اب آپ پھر سوال پوچھیں گے کہ عورت شوہر کو صدقہ دے گی تو پھر اسی میں سے کھائے گی ہے کہ نہیں عورت نے زکات کا پیسہ شوہر کو دے دیا اور پھر شوہر کو کیا, کیا؟ اب ظاہر سے بات ہے وہ راشن وغیرہ سب لے آئے گا اور بیوی بھی اس کے اس کے ہم? کھائے گی اسی میں سے تو دیکھیے عورت کے اوپر ہاں شوہر کو کھلانا پلانا نہیں نا اس شوہر کے بچوں کا چاہے اسی کے بچے ہوں اسی کے بچے ہوں لیکن ان کو کھلانا پلانا اس کے ذمہ نہیں کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمے لہذا جب عورت نے اپنے شوہر کو دے دیا تو یہ اس کا مال ہو گیا جب اس کا مال ہو گیا تو اس میں سے بیوی وہ خرید کے لائے گا تو بیوی اب شوہر کے مال میں سے کھا رہی اپنی زکات نہیں کھا رہی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب لوگ سمجھ گئے کہ نہیں نہ سمجھو تو پھر سے سمجھا دو ہاں کہ بیوی سب کرے گی اپنے شوہر کے اوپر تو اب وہ اس کا مال ہو جائے گا اب اگر وہ اس میں سے کچھ خرید کر کے لاتا ہے تو بیوی اس میں سے کھا سکتی ایک دوسری دلیل سے میں سمجھاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور محت المنی نے امول مومنی عالم ام حضرت آشرز اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو کہا کچھ ہے نہیں لیکن کچھ بریرہ کو زکوات میں زکات کے طور پر بریرہ کو کچھ چیز کچھ چیزیں ملی تھی انہوں نے ہم کو ہدیے کے طور پر دیا ہے بریرا کون تھی حضرت آئشر ضلع تعالی عنہ کی لونڈی تھی تو ان کے اوپر کسی نے ان کو زکات دیا تھا ستہ دیا تھا ان کو اور انہوں نے حضرت آئشر ضلع تعالی عنہ کو کیا کیا تھا ہدیے میں دے دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آئشر ضلع تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی ہمارے پاس ہدیے کا آیا ہوا چیز جو بریرا کو ستے کے طور پر ملا تھا وہ ہم کو مل گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب اتن والا نہ کہ بریرا کے لیے یہ سب کا ہے انہوں نے جب ہم کو ہدیہ دے دیا تو ہمارے لیے حلال ہے ورنہ تو آلیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکات کھانا جائز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا جبکہ وہ زکات کے طور پر کس کو دیا گیا تھا بریرہ کو تو اب چونکہ بریرہ نے اس کو دے دیا ہدھیے میں اور جب بریرہ کا وہ مال ہو گیا اور مال انہوں نے اس کو ہدیے میں دے دیا کھانا یا جو کچھ بھی کھانے کی چیز رہی ہو تو یہ گویا کہ اب انہوں نے اپنے مال میں سے دیا اب اس کو کھا سکتے اسی طرح سے شوہر بھی اگر بیوی اپنے شوہر کو دے اس طرح سے زکات میں سے یا سکتے میں سے دے تو اس میں سے بیوی کھا سکتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ شوہر کا مان ہو گیا اور شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو کھلانا پلانا بات سمجھ میں آگئی سب کے؟ جی وعالمین عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال غجول يسأل الناس حتی يأتی يوم القیامت وليس في وجهه مضغت لحم متفقن علیہ یہاں پر ابھی تک صدقہ خیرات کرنے کی حدیثیں ذکر کی جا رہی تھی یعنی ابھارا جا رہا تھا ابار ترغیب دینے والی حدیثیں تھیں اب یہاں پر جو لوگ صدقے کا سوال کرتے یا لوگ جو لوگ مانگتے ہیں ابھی تک دینے والوں کے بارے میں حدیثیں تھیں اب جو لوگ مانگتے ہیں ان کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ ان کو کہاں تک مانگنا چاہیے اور کہاں تک نہیں مانگنا چاہیے کن کو مانگنا چاہیے تو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ ابن عمر اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں سے برابر مانگتا رہتا ہے برابر مانگتا رہتا ہے یعنی ضرورت ہے نہیں ایک اپنی عادت بنا لی ہے بس لوگوں سے مانگنا ہے اس کو سوال کرنا ہے ایک عادت سیٹ اپنا ٹریڈ بنا لیا ہے اپنا پیشہ بنا لیا ہے کہ کوئی آدمی برابر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے تو ایسا آدمی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے ضرورت نہیں اگر کسی کے ضرورت ایسی ہے آہ, کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے مجبور ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ایک ایسا آدمی جس کی ضرورت بھی نہیں پھر بھی مانگتا رہتا ہے لوگوں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا ہڈی گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا سب لوگ پہچان جائے گے کہ دنیا میں مانگنے والا تھا جہاں دینے والوں دینے پر ابھارا گیا وہیں پر ہاں لینے والے کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی ضرورت بھر مانگو हु? اور ایک حدیث وہ بھی ہے کہ بھائی کون مانگ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی مانگ سکتے ہیں حضرت قبیثر ضلع تعالیٰ عرح کی روایت ہے کہ تین آدمی مانگ سکتے ہیں ایک جامن ضمانت لینے والا شخص مانگ سکتا ہے یعنی کسی نے کسی کا پیسہ کسی کے پاس ہے یا کسی نے کسی سے کچھ قرض لیا اور کسی دوسرے آدمی کو ضمانت دار بنایا کسی کو دو آدمیوں کا معاملہ ہوا لینے والے نے کسی کو ضمانت دار بنایا تو ضمانت لینے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو دے دیجئے اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا اب لینے والے نے کیا کہتے ہیں نہیں دیا نہیں دے سکا یا نہیں دیا تو اب جو اس نے ضمانت لی تو اس کو اس نے وعدہ کیا ہے اور اتفاق ہوا ہے تو اس کو تو دینا ہی دینا لیکن اب اس کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ ضمانت کو پوری کرنے کے لیے لوگوں سے تعاون لے سکتا ہے مانگ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے زمانت لی تھی اور میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں ان کو دوں تو آپ لوگ تعاون کریں اس میں آپ لوگ مدد کریں اس سلسلے میں مانگ سکتا ہے اسی طرح سے کوئی ایسا آدمی بھی مانگ سکتا ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آئے اور اس کا مال تباہ ہو جائے فقیر ہو جائے مسکیم ہو جائے وہ آدمی بھی مانگ سکتا ہے اسی طرح وہ بھی مانگ سکتا ہے جو فکر کے ہو جائے. باقی اور بھی جیسے قرضدار ہے قرضدار بھی اپنے قرض کے لیے کہہ سکتا ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اور بھی جو اس طرح کے ضرورت مند ہے جو فقیر مسکین وغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں اسی طرح سے جو موج جو ہے ابن السبیل ہے جو اپنے وطن میں تو مالدار ہے لیکن مسافرت کی حالت میں ہے وہ اور اس کا مال چھن گیا وغیرہ, تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اس میں وہ شامل ہو جائے گا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ مانگ سکتے ہیں باقی اور لوگ جو ضرورت مند نہیں ہے اور مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں پراپرٹی بنانے کے لیے ہاں پراپرٹی بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن بنائے چلے جا رہے ہیں کتنے واقعات آپ کو اخباروں میں سننے کو ملتے ہوں گے کہ ہاں فلاں فقیر تھا وہ مر گیا تو اس کی گدڑی سے جو ہے ہاں کتنے لاکھ روپے نکلے سب یہ سب سارے واقعات ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مذمت ہے اس میں ایسے لوگوں کی مذمت ہے جن کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ایک عادت بنا لیا ہوا بنایا ہوا اور مانگ رہے ہیں اگلی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت سخت واحد ہے اس عدیش کے اندر حضرت ابو حرض اللہ تعالیٰ انہ شاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم, وسلم نے شاد فرمایا کہ جو لوگوں سے مال کا سوال کرتا ہے مال کی زیادتی کے لیے یعنی مال زیادہ مال جمع کرنے کے لیے مال جمع کرنے کے لیے اور مال کے فرصے میں جو لوگوں سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے ضرورت نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ تاکہ وہ مالدار ہو جائے اس کے پاس زیادہ پیسے ہو جائے وہ سوال کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ وہ لوگوں سے جہنم کے انگارے کا سوال کرتا ہے جہنم کا مانگ رہا ہے بہت خطرناک چیز ہے آج جو ہے اپنے ہاں جو ہے لوگ بس عادت بنائے ہوئے ہیں کچھ ایک خاندان ہی یہی اسی نام کا ہے فقیر خاندان کا اس نے اپنا اپنی عادت بنایا ہوا اپنی عادت بنائی چاہے ضرورت ہو نہ ہو وہ انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے کہ ہم مانگیں گے ہی اور کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہم تو اس خاندان کے ہیں اور ہم مانگیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے جبکہ سب کچھ موجود ہے بیٹا کما رہا ہے اور خود کما رہے ہیں اور بزنس مین ہے سب کچھ ہے لیکن اپنی کیا ہے ایک جو ہے جس کو اپنے یہاں کہتے ہیں کہ آپ پرمپرا کو باقی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے مانگ رہے ہیں ان کا پیشہ ہے تو مانگ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے انگارے انگارے کا سوال کر رہے ہیں لہٰذا اب اسے چاہیے کہ چاہے وہ جہنم کے انگارے زیادہ مانگے یا کم مانگے عیسائی مسلم سوائے حا کی اور رہ گئی ہیں ارشاد فرمایا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی رسی لے لے اور پھر جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹے اور لکڑیوں کو اپنے پی اپنی پیٹھ پر لاد کر لے آئے اور بیچے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالہ اس کے چہرے کو محفوظ فرما لے یعنی اس کی عزت کو چہرے ثمراٹ یہاں پر عزت کو محفوظ فرما لے اس کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلائے یعنی جنگل جا کر کے لکڑی اور کلاڑی لے کر کے لکڑیاں کاٹ کر کے پیٹ پر لاد کر کے لے آنا اور بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا کوئی دتکار دے گا منع کر دے گا بھگا دے گا تو بہتر ہے کہ آدمی کیا کرے اپنی عزت اور خود داری کو داؤ پر نہ لگائے بلکہ محنت مشقت کر کے کھائے یہ اسلام کی تعلیم ہے اسلام کیا کہتے ہیں گداگری کا درس نہیں دیتا فقیری کا درس نہیں دیتا بلکہ کیا کہتے ہیں جس کے پاس طاقت قوت ہے اسے چاہیے کو محنت مشقت کر کے جو ہے وہ کمائے علیحدیہ خیروم منل یدی سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ طرس ہے اسلام کا یہ جن لوگوں نے جو ہے آج واقعی بہت کچھ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے مانگنے والے آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے نا دوسرے دوسرے جو ہے دوسری قوموں میں نہیں ملیں گے اتنے ہے کہ نہیں بھائی جتنے مانگنے والے مسلمانوں میں ملیں گے دوسری قوموں میں نہیں ملیں گے جبکہ اسلام کا نظام زکات کا اور سبق خیرات کا اتنا آلہ اتنا عمدہ اور اتنا بے مثال ہے کہ دنیا کی دوسری قوم اور دوسرے دوسرے مذہب اور دوسرے دین میں اس کی مثال چھوٹی سے بھی مثال نہیں مل سکتی لیکن اس کے باوجود بھی ہاں جتنے مانگنے والے اپنے ہر نظر آتے ہیں دوسروں کے ہاں نظر نہیں آتی یہ کیا بنا رکھا ہے لوگوں یعنی آسان سمجھ لیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے مل جائے گا مسجد کے باہر بیٹھ گئے اور کیا کہتے ہیں رومال پھیلا دیا اور جو ہے کچھ مل گیا اور ایسے کاہل لوگ اور ایسے ایسے سست لوگوں کی قیامت میں بہت بری حالت ہوگی اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ لکڑی اور کلہاڑی اور لکڑی اور رسی لے کر کے جا کر کے جنگل کی لکڑیاں لانا اور بیچنا بیچ کر کے اپنا گزارا کرنا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی جو ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت اور خودداری کو بیچ ایک صحابی کا واقعہ ہے کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے تھے یہ صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور صحیح واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کچھ سوال کیا تنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو کہا گھر میں کوئی پیالہ یا کوئی چیز تھی کہا وہ چیز کہا کے کہ لے کے آؤ بولے کیا آئے تنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کہاں کے کہ سامنے کہا کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا صاحب نے کہا ایک دینار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی اس کا زیادہ دام لگائے گا صابی نے کہا کہ دو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دو دینار میں فروخت کر دیا ایک دینار اس کو دیا کہ کہا کہ تم جاؤ اس سے بازار سے راشن لا کر کے اپنے گھر میں ڈال دو اور ایک دینار دیا کہا کہ جاؤ لک... کلاڑی اور اس پہ لگانے والا جو ہے کلاڑی خرید کے لے آؤ تو وہ کلاڑی کلہا... لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ لکڑی لگائی جس سے پکڑ کر کے جو ہے کلاڑی سے لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور کہا کہ یہ لو اور جاؤ لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں بیچو اور تم ایک ہفتے کے بعد یا دس دن کے بعد ملنا وہ صاحبی گئے اور محنت کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہفتے کے بعد ملاقات کی اور ان کے پاس ماشاءاللہ مال آ چکا تھا یہ بہتر ہے یہ کام بہتر ہے یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلا دیا بس محنت مشقت کرو اللہ کی روزی جو ہے وہ تلاش کرو ڈھونڈو تمام وسائل ہیں ایک ایک نہیں دو مزدوری کرو بھائی کتنے سارے واقعات موجود ہیں کتنے سارے واقعات محدثین کے واقعات موجود ہیں جو دنوں میں خدی پڑھتے پڑھاتے تھے رات میں مزدوری کرتے تھے قال، قال اللہ اللہ سلطان سمرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے سوایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنا سوال کرنا یہ کیا ہے زخم ہے اور خراشیں ہیں کہ آدمی مانگ کر کے اپنے چہرے پر خراشے اور زخم لگاتا ہے سوال کر کے دوسرے کے سامنے مگر یہ کہ آدمی کو اگر مانگنا ہے تو بادشاہ سے مانگے بیت المال جو جہاں جس شہر جو شہر حاکم سے مانگے وہاں سے کہ بھائی ہماری ضرورت ہے بیت المال سے میں ہمارا حق ہے اور ہمیں اس میں سے مجبور ہے یا یہ کہ آدمی کوئی کسی ایسے معاملے میں آدمی سوال کرے جس معاملے میں سوال کرنا اس کے لیے ضروری ہو کوئی ایسی پریشانی مجبوری کئی چیزوں کا ذکر ہے فکر واقع کا شکار ہو آدمی آ, قرض میں ڈوبا ہوا ہو اسی طرح سے زمانت لے لی ہو مال تباہ ہو گیا ہم کسی تب اس حالت میں آدمی سوال کر سکتا ہے باقی ایسے سوال کرنا ایسے مانگنا یہ گویا کہ آدمی اپنے چہروں پر اپنے ناخنوں سے خراشی لگاتا ہے تو یہ بڑی جو ہے سخت وعید عید ہے سورن امام ترویز رحمۃ اللہ علیہ نے صدیش کو نقل کیا ہے لاتبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الحا ہم سب کو دینے والا بنا لینے والا بنا اور اے اللہ تو سے ہم غنا طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کی عزت کو اور ناموس کی حفاظت فرما خودداری کی حفاظت فرما اور ہم سب لوگوں کو قوت عطا فرما اور اے اللہ تو ہمیں مال عطا فرماتا تاکہ ہم تیرے راستے میں خرچ کریں اللہ غریبی فقر و فاکہ مسکینی سے فقیری اور محتاجگی سے بچا ایک دعا ہے اگر کسی کے اوپر قرض ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو آدمی دعا کر سکتا ہے اللہ مغفنی بے حلال کان حرام کا اگننی امن سوات اللہ مغفنی اے اللہ تو ہمیں حلال عطا فرما حرام سے ہم کو بچا حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے اور وہ عمن امن اور اے اللہ مجھے اپنے علاوہ سب لوگوں سے بے نیاز کروں میں کسی کا محتاج نہ رہوں تو اس یہ دعا آدمی کو کرنی چاہیے لاتوار پتہ ہم سب کی غریبی اور فقیر محتاجی کو دور کر دے اور دینے والا بنا ہاں اور لینے سے محفوظ فرما آمین اور بلا صلی اللہ علیہ نبینہ محمد السلام علیکم رحمۃ اللہ خیر